السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ ربی العالمین الرحمٰدین واشدُ اللّہ شریقل واشد و محمد رسول اللہ صلاۃ ال وسلام علحاب و منی تداب وطناب سنت ہی علیہمدینزد مکرم ناظرین و مشاہدین و سامعین جیسا کبھی اعلان کیا گیا کہ الحمد اللہ کے فضل و کرم سے وسول ایمان کی شرح کی تکمیل کے بعد آج سے ایک نئی کتاب کی شرح کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس پر سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق سے اپنے فضل خاص سے ہمیں کتابوں کی شرح کی توفیق دی اور ایک کتاب بھی حال ہی میں اس کی تکمیل ہی امام اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابوں کی شرح آپ کسی مسجد میں الحمد ہوتی رہی ہے اور اپنے تکمیل تک پہنچی آج سے ایک نئی کتاب کی ہم شروعات کریں گے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا بےحد شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العمین ہمیں اس عظیم کتاب کی شرح کی توفیق نائت فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے عقیدے کی صلاح فرمائے اور اس طریقے سے اللہ رب العامین ہم اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے عامر اب العالمین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ اس دین کے ماننے والے سابقہ امتوں کی تقلید کریں گے ان کی پیروی کریں گے ان کے راستے پر چلیں گے جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ ہیں دیگر اقوام ملل ہیں ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے اور ان کی تقلید کریں گے اور یہ اللہ حرب الامین کی رحمت ہے اور اس کا احسان اس امت کے اوپر کہ گرچہ اس نے اللہ نے آپ کو آخری بھی بنا کر کے بھیجا نبوت کا دروازہ بند کر دیا لیکن اس دین کی تجدید کے لیے ہر زمانے میں علماء مجددین پیدا کیا جنہوں نے اس دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں پیدا کر دی گئی تھیں ان کو ختم کیا لوگوں کو توحید کا درس دیا شرک سے ڈرایا سنت کی تعلیم دی لوگوں کو بدعات اور خرافات سے ڈرایا جو گمراہیاں تھیں خامیاں اور کمیاں تھیں ان سب سے لوگوں کو ڈرایا ان کی اصلاح کی یہ بھی اللہ رب العامین کا بہت بڑا احسان اس امت کے اوپر رہا ہے اور یہ رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر سال ہر صدی کے شروع میں اللہ رب العامین ایک مجدد بھیجتا رہے گا پیدا کرے گا جو لوگوں کے ان کے دین کی تجدید کرے گا اور جو نئی نئی چیزیں لوگ دین کے اندر ڈال دیں گے ان چیزوں کو ختم کرے گا کیونکہ نبی تو نہیں آئیں گے اور اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے تو دین کی حفاظت کیسے ہوگی علماء کے ذریعے مجددین مصلحین اور اینما کے ذریعے صلاحیم دین کی تجدید کرتا رہے گا دین اسلام کے اندر بہت سارے مجددین پیدا ہوئے ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے انہی میں سے ایک امام اور مجدد جنہیں دنیا شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہیں کی کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے اور ان سے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا بلکہ دین اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت تھے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی شخصیت پیدا کی امام تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کی شکل میں جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور غلاموں کا دور تھا تاتاریوں کا دور تھا لوگ دین اسلام سے پھر رہے تھے شرک و کفر کوغیر لگا رہے تھے بدعت اور اخرافات تو پائی ہی جاتی تھی دین سے دوریاں تھی اللہ رب العالمین نے ان کو اس زمانے میں پیدا کیا اور ان سے وہ کام لیا کہ اس کام کا نتیجہ اور ثمرہ اور اس کی بات گشت آج بھی ہمیں سنائی دے رہی ہے اور اس مملک سعودی عرب کا بھی بہت بڑا حسان کہ اس نے ان کی کتابوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ان کی کتابوں کی نشر و اشاعت کی جن کی کتابیں لوگ بھول چکے تھے اور وہ کتابیں مطبوع نہیں ہو رہی تھیں انہوں نے ان کی کتابوں کی طبعت کی اور ان کی کتابوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا اور مفت لوگوں کے اندر تقسیم کیا تو انہی کی کتاب ہے علقیدہ جن کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے اور اس کی شرح کریں گے امام ابن تعمیرہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف بھی میں آپ لوگوں کے سامنے اور کچھ کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جس عالم اور امام کی ان کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتنے بڑے امام اور مجدد اور کتنے بڑے عالم دین تھے ان کا نام تھا احمد ان کے والد کا نام تھا عبد ان کے دادا کا نام تھا عبدالسلام ان کی ابو العباس تھی اور لقب تھا شیخ الاسلام یا تقی الدین یہ ملک شام میں ایک علاقہ حرام وہاں ان کی ولادت ہوئی ربی الاول کی دس تاریخ تھی پیر کا دن تھا سن 661 سو ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے علمی گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے جو دادا تھے عبدالسلام رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے امام اور عالم تھے اور انہوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں ان میں سے یہ کتاب بہت مشہور ہے اور اس کتاب کا نام ہے المنطق امن اخبار مصطفیٰ جو علماء اور طلباء ہیں وہ جانتے ہیں اسی کتاب کی شرح ہے امام شوقائیں رحمۃ اللہ علیہ نے نین الاوتار کے نام سے تو ان کے دادا بھی بڑے عالم دین تھے خود ان کے والد جن کا نام عبدالحلیم تھا وہ بھی بڑے عالم دین تھے جب ان کے دادا کی وفات ہوگی تو ان کے والد نے اپنے والد کے مسجد تدریس کو سنبھالا اور اس طریقے سے افتاح کا کام کیا جو ان کے والد تھے عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھائی تھے شرف الدین ابو محمد وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے تو ایک علمی گھرانے پیدا ہوئے امام بن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ اور اس زمانے میں جو بڑے بڑے علماء تھے سب سے انہوں نے علم حاصل کیا ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے تقریباً بھی دو سو سے زیادہ علماء سے انہوں نے استفادہ کیا ہر فن کے جو ماہر تھے فقے میں حدیث میں تفسیر میں تاریخ میں اور اس طریقے سے اور جو علوم و فنون ہیں اسلامی ان کے جو ماہر تھے ان سب سے انہوں نے علم حاصل کیا دو سو اساتذہ سے جو بڑے بڑے اساتی نے علم و فن تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ان کے پاس علم کا جذبات حاصل کرنے کا آج تو آدمی دو چار اساتذہ سے پانچ دس اساتذہ سے علم حاصل کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو مفتی اور بہت بڑا عالم اور علامہ سمجھتا انہوں نے اپنے دور کے دو سو علما سے علم حاصل کیا مختلف ملکوں اور شہروں کا سفر کیا اور سب سے انہوں نے استفادہ کیا ان کے جو تلامزہ ہیں شاگردان ان کی بھی بہت عظیم اور بڑی فہرست ہے بڑے بڑے تلامزہ پیدا ہوئے ان کے علم سے اور ان سے ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے اور ان سے علم حاصل کر کے اور آج بھی یہ دور جاری ہے اگرچہ ان کی وفات ہو گئی ہے لیکن آج بھی ان کی کتابیں الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں اور لوگ ان کی کتابیں پڑھ کر کے گویا کہ ان کی شاگردی اختیار کرتے ہیں ان کے جو تلامدہ ہیں چوٹی کے علماء نے ان کا شمار ہوتا تھا بڑے امام ہوا کرتے تھے ان میں سے امام مزیر رحمۃ اللہ علیہ جو علماء ہیں طلباء ہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ بہت بڑے عالم تھے امام تھے خاص طور سے جرح و کے تہذیب الکمال ان کی ایک کتاب ہے بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے یہ کتاب ان کی بہت مشہور ہوئی تہذیب الکمال وقت نہیں ہے کہ اس کتاب کا میں خلاصہ یا اس کے اس کے بارے میں کچھ تعارف پیش کروں لیکن یہ بہت عظیم کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماعی الرجال جو سنن اور بخار مسلم کے جو روات ہیں حدیثوں کو راوی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور ان کی مکمل سوال حیات ہرے کی بیان کی ہے تہذیب الکمال کے نام سے اس طریقے سے ان کے ایک شاگرد تھے ابن عبدالحادی الحادی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب المحرر ہے بہت مشہور ہے اور وہ کتاب باقاعدہ سعودی عرب کی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ میں داخل نصاب ہے وہ کتاب کو ہم لوگوں نے پڑھا اسے یاد کیا المحرر حدیث کے اندر وہ کتاب ہے اور بھی سارے ملکی فرد علصی ان کی کتاب بہت ساری کتابیں ان کی یہ بھی ان کے شاگرد تھے اس طریقے سے امام زہبی رحمتہ اللہ علیہ جو بڑے عظیم محدث فقیر اور جرہ و تعدیل کے امام اور مورخ تھے امام زہابر رحمۃ اللہ علیہ امام زہابی رحمتہ اللہ علیہ کے علم کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ بھی بہت مشہور امام گزرے جنہوں نے بخاری کی شرح کی فتح الباری کے نام سے بہت ساری کتابیں ان کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جب انہوں جب انہوں نے حج کیا اور زمزم پینے کی شہادت انہیں ملی تو اللہ قرص صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ما زمزم نے ما شربالا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد عطا کرتا ہے تو جب انہوں نے یہ پانی پیا تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں امام زاہبی جیسا علمتا فرما کس نے دعا کیا تھا حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام زہبی کتنے بڑے امام تھے کہ لوگ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو ہمیں ان کے جیسا علم فرما حافظ ببن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے بہت علم دیا بلکہ امام زہبی پر بھی فوقیت لے کر کے گئے امام حافظ ببن حجر رحمتہ اللہ علیہ دونوں اپنے وقت کے امام اور حافظ اور یعنی علم بہت اللہ نے دے رکھا تھا اس طریقے سے امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے امام ابن کثیر رحمتہ اللہ ان کی تفسیر بہت مشہور ہے تفسیر ابن کثیر اردو زبان میں ترجمہ بھی ہوا ہے ابھی زبان میں ہے وہ ان کے شاگرد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ الوداعیہ و نہایا بہت مشہور کتاب ان کی حافظ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ کی الوداعیہ و نہای دنیا کی شروعات کیسے ہوئی کیسے دنیا ختم ہوگی قیامت کی نشانیاں تمام چیزیں انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کی الوداعیہ اور نہایا کے اندر کس کے شاگرد ہیں وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس طریقے سے ان کے ایک شاگرد تو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آپ سب لوگ ان کا نام سنے ہوں گے بلکہ علماء نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ایک ہی خوبی ہوتی کہ ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ تو ہی ان کے علمی قدر اور مقام مرتبے کے لیے کافی تھا کون حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خصوصی شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے آپ کو لازم پکڑا اور آپ سے بھرپور استفادہ کیا یہاں تک کہ جب آپ نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا تو امام قیم بھی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے ان کو بھی جیل کے اندر ڈالا گیا تو بڑے بڑے شاگرد پیدا ہوئے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں میں سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تھے اس طریقے سے ایک اور امام ابن مفلے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ان سے علم حاصل کیا اور ان کے شاگردوں میں سے ہیں ان کے زمانے کے علماء نے بڑی تعریفیں کی ہیں ماب ابن کشیر امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کی میں چند علماء کے اقوال آپ کے سامنے پیش کروں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام ابن طیمہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام اور مجدد تھے ایک لمبی فہرست ہے علماء کی جنہوں نے ان کی تعریف کی ہے انہی میں سے امام زاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ کہتے ہیں اگر مجھے قسم دلائی جائے حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا کر کے تو میں یہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میری آنکھوں نے ابن تیمیہ سے بڑھ کر کے عالم نہیں دیکھا ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے سے بڑا عالم نہیں پایا نہیں دیکھا کسی کو اتن علم کے اندر اتنی ان کے پاس یعنی رسوخ تھا اور قدر علم تھا ان کا امام زاوی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے جر و کے اور تاریخ کے اور حدیثوں پر حکم لگانے کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا فقہ کا علم حاصل کیا مناظرے کیے لوگوں سے جبکہ ان کی عمر بیس سال سے کم تھی اور فتویٰ دینے کا کام شروع کیا تدریس کا کام شروع کیا جبکہ کی ان کی عمر بیس سے بھی کم تھی اور بڑی کتابیں لکھی انہوں نے اور اپنے اساتذہ کے زمانے ہی میں بڑے علماء میں ان کا شمار ہونے لگا اور ان کی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے لوگ سفر طے کرتے ہیں ان کی کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے تاریخ میں سیرت میں صحابہ اور تعبین کے اقوال کے تعلق سے اور اس طریقے سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے مذاہب کے تعلق سے جو ان کے پاس علم ہے کوئی ان سے آگے نہیں جا سکتا ہے اور بہت بڑے بہادر بھی تھے یہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے علم اور قلم سے جہاد کیا بدنی جہاد بھی کیا انہوں نے تاتاریوں کے خلاف باقاعدہ انہوں نے جنگ لڑی علما کو ابھارا اور صف کے اندر آگے ہوا کرتے تھے امام تی رحمۃ اللہ علیہ تو ہر طرح کا جہاد کیا انہوں نے اور ان کے زمانے میں صوفیہ ملحدین روافط اور قوارث اہل بدعت کپڑا بول بالا تھا اس لیے انہوں نے سب سے جنگیں لڑی ہیں امام تی رحمتہ اللہ علیہ نے سب کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس لیے صوفیہ نے اہل بدعت نے اہل شرک نے اس وقت جو حکمراں ہوا کرتے تھے ان کے خلاف جا کر کے شکایتیں کرتے تھے اور ان کے درس کو بند کروا دیا جاتا تھا جیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً چھ سو یا چھ سال یا اس سے زیادہ جیل کے اندر گزارے اور جب ان کی وفات ہوئی تو جیل ہی کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی جیل ہی سے ان کا جنازہ نکلا تھا امام نے تیار رحمتہ اللہ علیہ کا تو بہت بڑے مظاہر بھی تھے یہ اور جس طریقے سے علم اور قلم سے جہاد کیا انہوں نے ایسے انہوں نے اپنے بدن سے بھی جہاد کیا اس طریقے سے امام ابن عبد البر ایک عالم گزرے ہیں صبح کی وہ فرماتے ہیں ان کے تعلق سے کہ ابن تیمیہ سے وہی بخ اور نفرت رکھے گا جو جاہل ہوگا یا اپنے نفسانی خواہشات کی اتباہ کرنے والا بداعتی ہوگا جاہل کو نہیں معلوم وہ کیا کہتا ہے اور جو بداتی ہے وہ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے اس لیے حق کو جاننے کے باوجود بھی حق قبول نہیں کرتا دو ہی لوگ ہوں گے جو ان سے نفرت کریں گے کون ایک تو جاہل ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا علمی مقام ہے کیا ان کا مرتبہ ہے یا تو بدعتی ہوگا وہ یہی دو ہوں گے جو ابن رحمۃ اللہ علیہ سے کیا نفرت اور بغض رکھیں گے اس طریقے سے ابن دقیق العید اپنے زمانے کے بڑے امام اور محدث بڑی کتابیں ان کی وہ فرماتے ہیں کہ جب میری ابن تیمیہ سے ملاقات ہوئی میں نے دیکھا اس آدمی کو سارا علم ان کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہے اور جو چاہتے ہیں اس میں سے اٹھاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کی دونوں آنکھوں کے سامنے سینے کا علم پوری یعنی پورا علم ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا کرتا تھا جب وہ بات کرتے تھے تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے بات کر اتنے بڑے عالم دین تھے مابن تعیمیہ رحمتہ اللہ علیہ ابو الحجاز المزی جو ان کے شاگردوں کہ ماں رائے میں نے اس جیسا عالم نہیں دیکھا نہیں پایا اور نہ ہی انہوں نے اپنا جیسا کوئی کسی کو پایا وہ ماں رائے تو سنت رسول ولا اطباً ہو اور میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم رکھنے والا ہو اور نہ ہی ان سے زیادہ میں کسی کو متبعض سنت پایا یا کتاب اللہ کی اتباع پیروی کرنے والا پایا جی علم اور عمل ظہد اور تقوا پرہیزگاری ساری خوبیاں اللہ رب العلم ان کے اندر اکٹھا کر رکھتی تھیں بڑے قینت پسند تھے بہت زیادہ ظاہر تھے عبادت گزار تھے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے تھے اتنے بڑے امام تھے معبن طمیہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جنہوں نے اہل بدعت پر رد کیا ہے وہ ابن تیمیہ روافظ حلولی اتحادی یعنی حلولی کہتے جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی کی ذات ہر ایک اندر حلول کر گئی ہے. یا جو یہ عقیدہ رکھے اتحادی کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات سب سے مل گئی اللہ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہوتا ہے جو صوفیہ ہوتے ہیں ان کا عقیدہ ہوتا ہے تو ان لوگوں پر انہوں نے رد کیا کس نے امام نے تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے اور سب پر رد کیا یہودیوں پر مسارہ پر روافذ پر خوارش پر صوفیہ پر اہل وداعت پر اور اس طریقے سے سب پر انہوں نے رد کیا اور کتابیں لکھی اور ان کی جو کتابیں ہیں پانچ سو نبے کتابیں ہیں امام طلّہ کی ان تمام کتابوں کو ان کے فتحوں کو جمع کر دیا گیا ہے مجموعہ فتح شیخ الاسلام صحم ط رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو سینتیس جلدوں پر مشتمل ہے سینتیس جلدوں پر ہے جو ان کے فتحیں ہیں بطور خاص اور یہاں کی حکومت نے اسے شائع کیا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کتاب کو فری میں تقسیم کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ حکومت کتنا زیادہ توحید سنت کے لیے کوشش کرتی ہے فری میں ہر ملک کے اندر یہ کتابیں بھیج جاتی ہیں اور وہاں کے جو وہ لوگ ہیں ان کو تقسیم کی جاتی ہے فری میں ہمارے پاس بھی کتاب ہم اور بھی سب کے پاس تقریباً جو ہے یہ کتابیں پائی جاتی ہیں جو علماء ہیں طلب علم ہیں ان کے پاس یہ کتابیں پائی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جو میں نے اسے پہلے بات کہی تھی کہ اگر ابن تیمیہ کے مناقب میں سے صرف ایک منقبت یہ ہوتی جو وہ اپنا شاگرد چھوڑ کر کے گئے ابن قیم الجوزی جو بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں جن سے موافق نے بھی مخالف نے ہر ایک نے اصفادہ کیا ہے تو یہی چیز ان کے علمی منزلت کے لیے کافی تھی کہ اتنا بڑا جب شاگرد ہے تو اس کا شیخ اس کا استاذ اتنا بڑا ہوگا یہی ان کے لیے کافی تھی اس نے کہی ہے بات نے حجر رحمتہ اللہ علیہ نے ایسے امام بد الدین آئینی رحمتہ اللہ علیہ مثلا کے اناف کے بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں بخاری کی شرح کے انہوں نے امدۃ الخاری کے نام سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی امام تین رحمت اللہ علیہ کی تنقید کرے اور ان کے بارے میں ان کی عائد جوئی کرے ان کی توہین کرے تو اس کی مثال گندے کیڑے کی طریقے سے ہے گندہ کیڑا جب اسے خوشبو ملتی ہے تو سانس پھوڑ کر کے مر جاتا ہو جو گندا کیڑا نہیں ہوتا جو گندگی میں رہتا ہے اب اگر اسے خوشبو کے سامنے لے کر جائیں گے نا تو سوگے گا مر جائے گا کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال وہی ہے گندے کیڑے کی جو امام تہمیہ رحمت اللہ علیہ پر مکتا چینی کرے یا ان پر آگ لگائے یا تو چمگادڑ ہے وہ جیسے چمگاہ کو دن کی روشنی نظر نہیں آتی ایسے وہ چمگادڑ ہے جسے اس کے علم کی روشنی نظر نہیں آتی تو ہی قسم کے لوگ ہوں گے جو ان کا ان کے بارے میں ان کی توہین کریں گے تو یہ کچھ اقوال ہیں ایم کرام کے جو انہوں نے ان کے اوپر ان کے بارے میں کہا ہے ان کی سیرت پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کئی کتابیں ہیں ان کی سیرت پر ان کی زندگی کے حالات پر ان میں سے ایک رد الوافر ہے اس طریقے سے القدالیہ ہے فی مناقب ابن تیمیہ القواقب الد فی منعقب ابن تیمیہ الشہادہ ذكيا اور اس طريقے سے امن علام المجدين بي شيخ صال فوزان جو اس وقت کے بڑے عالم ہیں ان کی کتاب ہے ايسے عبدالرحمن عبد الخالق كى كتاب ہے لمحات منہاط شيخ اسلام طميہ اور سب سے جامع کتاب ہے ان كے اوپر الجام لسيرت شيخ اسلام ابن طيميہ خلال ثوات قرون سات صدیوں کے دوران ان کے تعلق سے جو کچھ کہا گیا ان تمام کتابوں کو جمع کیا گیا ہے اور جمع کرنے والے ایک ہندوستان کے عالم ہے محمد عزیر شمس بہت بڑے محاق ہیں عالم دین ہیں اور ابن طی رحمتہ اللہ علیہ کی ساری کتابوں کو انہوں نے پڑھا ہے اور سب سے زیادہ اس دور میں اگر کوئی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو جانتا اور پڑھا ہے تو یہ محمد حافظ اللہ بہت بڑے عالم ہیں یہ مکے کے اندر رہتے ہیں محمد حافظ اللہ یہ ہیں ایسے علی بن محمد علی عمران دو علماء نے مل کر کے یہ کتاب جو ہے ترتیب دی ہے ان کے تعلق سے بہت عظیم کتاب اور بہت ہی مفصل کتاب ہے ان کی سیرت کے تعلق سے میں نے بتایا کہ ان پانچ کتابیں 590 کی تعداد میں سبر بھی کتابیں ہیں اور اکثر کتابوں کا ترجمہ بھی اردو کے اندر ہوا ہے اکثر کتابوں کا ترجمہ اردو کے کی اندر کیا گیا ہے ان کی کچھ مشہور کتابیں یہ ہیں بیان الجہمیہ جہمیہ کتاب الایمان کتاب البوعات اقتصاء و شراط المستقیم الجواب الصحیل بدلادین بدل المسیح در و تعارد القل النقل رف الملام انت العالم اس کتاب پر میں نے یہاں دورہ بھی کرا ہے رف الملام کے اوپر اپنے دعویٰ سینٹر میں اور سارب المسلول علاء ساطم الرسول اصیا شرعیہ علیہ الصلاح الرعی الرعیہ الاصم البودیہ الوسیلہ الفرقان بینا اول الرحمٰن ولی شیطان منہاج الصمن جو شیعہ الحاف ہیں ان پر ایسی رد ہے یہ کتاب کہ آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا ہے منہاج الصمنہ امام الطمیہ رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے الکلم طیب اور العقیدہ والاستیہ یہ کتاب جس کی شرح میں ان اللہ آپ کے سامنے کروں گا اس کتاب کا ترجمہ بھی اردو کے اندر کیا گیا ہے اور اس کی شرح بھی کی گئی ہے ان کی وفات جو ہے لمبی ماری گفتگو نہ ہو جائے سن سات سو اٹھائیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے سرسر سال کی ان کو عمر ملی ہے سرسر سال کے تھے اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور آخری بار جب جیل میں ڈالے گئے تو جیل ہی میں ان کی وفات ہوئی اور جیل ہی سے ان کا جنازہ نکلا اور ان کے جنازے میں اتنی تعداد تھے لوگ گن نہیں سکتے تھے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی امام طیمی رحمۃ اللہ علیہ کے تو بڑے عظیم مجدد تھے امام تھے محقق تھے محدث تھے فقیر تھے مورخ تھے حدیثوں پر حکم لگانے والے جر و کے کوئی ایسا فن نہیں ہے جس میں اللہ رب کو مہارت نہ دی امام بہ رحمۃ اللہ علیہ اگر ان کی سیرت بیان کی جائے تو ختم ہی نہ ہو اس قدر ان کے حسنات ہیں ان کی خوبیاں ہیں ان کے کمالات ہیں اس قدر اللہ رب العامن نے ان کو گہرا علم دے رکھا تھا یہ جو کتاب ہے علاقہ الواسطیہ یہ بھی ان کی مشہور کتابوں میں سے ہے اور اس کتاب کا نام علاقہ الواسطیہ اس لیے پڑھا ہے یہ اپنے گھر پہ یا کسی جگہ پر تشریف فرما تھے تو ایک آدمی ان کے پاس آئے جن کا نام تھا رضی الدین الواسطی واسط ایک شہر کا نام ہے ملک کے شام میں وہاں کے رہنے والے تھے اور اس علاقے کے یعنی یہ قاضی تھے کسی منتخہ کے کسی ایریا کے کون رضی الدین الواسطی یہ آئے اور امام تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھائی ہمارے علاقے کے اندر بڑی بدعت اور اخرافات ہیں اور بہت زیادہ علم کلام کا زور ہے اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں بڑی تعویلیں لوگ کرتے ہیں انکار کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے کوئی کتاب نہیں دیجیے ہمارے لیے جو ہمارے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے عمدہ ہو اور معتمد کتاب ہو اس کو ہم پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تو میں عام الطیبہ رحمۃ اللہ نے شروع میں انکار کیا کہا کہ ہمارے علماء کی کتابیں موجود ہیں ان کتابوں سے استفادہ کرو اور بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ کتاب لکھ کر کے دیجیے تو امام تمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے اثر کے بعد یہ کتاب لکھی اور ایک بیٹھک میں لکھ کر کے کیونکہ وہ حج کرنے کے لیے آئے تھے امام رضی الدین جو جنہوں نے ان سے کتاب لکھنے کے لیے کہا تھا تو حجی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے تو وہ اثر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید امام تمعہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت حج کے لیے گئے تھے کیونکہ تو شام کے رہنے والے تھے تو حج کے رہنے حج کے لیے گئے تھے شاید ایسا لگتا ہے اس واقعے سے کیونکہ انہیں خود بیان کیا ہے کہ کی وہ میں نے اثر کے بعد یہ کتاب لے کر کے ایک بیٹھک ان کو دے دیا العقیدہ الواسطیہ واسط کے تھے وہ اس لیے القیدہ الواسطیہ اس کتاب کا نام پڑا اس کتاب کی بڑی شہرت ہوئی اور اس کتاب کی لوگوں نے بڑی شروحات کی ہیں کافی شروحات ہے اس کتاب کی انہیں میں سے کچھ شروحات میں آپ کے سامنے بیان کروں ایک ہے امام علامہ محمد خیل حراس رحمتہ اللہ لے. یہ کتاب ہے وہ جو میرے پاس ہے یہ انہوں نے اس کی شرح کی ہے اور یہ بھی بہت عمدہ شروحات میں سے ہے اس طریقے سے ایک شرح ہے امام عبدالرحمٰن بن ناصر اسعادی سعودی رب کے بڑے عالم دین تھے امام ابن امام ابن اور امام ابن وسلم کے اساتذہ شیوخ میں سے ہیں اتمبیاہت الطیفہ ان کی کتاب ہے انہوں نے شرح کیا ہے اس طریقے سے سعودی عرب کے پہلے مفتی تھے محمد ابراہیم آل الشیخ رحمتہ اللہ علیہ بڑے امام عالم تھے ان کی کتاب ہے جو انہوں نے اس کی شرح کی شعر العقید الوافیہ کے نام سے اس طریقے سے ایک اور شرح ہے تنبیاۃ السنیہ العقید الواسطیہ شیخ عبدالعزیز ناصر الشعید کی وہ سب سے عظیم شرح ہے مفصل شرح وہ بھی شرح میرے پاس ہے میں رانا بھول گیا وہ بھی شرح میرے پاس ہے اور جو اس کتاب کی سب سے عظیم شروعات اور تفصیلی شروعات میں سے ہے اب تنبیاہت اور لقیدہ الواسطیہ ایسے امام شیخ ابن وسمی رحمتہ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہوگا ان کی شرح ہے اور ان کی دو شرح ہے. ایک مختصر اور ایک تفصیل کے ساتھ ہے. وہ بھی شرح میرے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ تمام شروعات کو سامنے رکھ کر کے میں اس کتاب کی شرح کرنے کی انشاءاللہ شاء کوشش کروں گا ایسی تعلییہ الاقید الواطیہ شیخ عبداللہ عبدالرحمن الجبرین کی ہے یہ بھی بڑی تفسیر شرح ہے ایسے ہی شیخ سعید بن علی بن واحف القاتانی کی شرح ہے ان کی کتاب ہے بہت کتاب ہے ان کی ہمار کے شاگرد تھے اب دعا تو معلوم آپ لوگوں کو نا حصن مسلم حس المسلم سب کو معلوم کہ نہیں معلوم ہے اردو بھی, بھی ترجمہ ہوا ہے وہ اس کتاب کے مصنف ہیں سعید بن علی بن واف القاتانی بس بہت ساری کتابیں ان کی ہیں لیکن یہ کتاب بہت مشہور ہوئی حصن المسلم اردو والے بھی جانتے ہیں تو وہ اس کتاب انہوں نے بھی اس کی شرح کی ہے ایسے ہی شیخ صالح فوزان حفیظ اللہ جو بڑے عالم دین ہیں ریاض کے اندر رہتے ہیں اور یہاں کے جو بڑے علماء کی کمیٹی ہے اس کے اندر وہ بھی شامل ہیں انہوں نے بھی اس کی شرح کی ہے ایسے ہی شیخ علامہ عبداللہ بن محمد العرمان انہوں نے شرح کی ہے اس سے پہلے شیخ صالب عبدالعزیز عال الشیخ جو یہاں کے وزیر الاوقاف تھے انہوں نے بھی اس کتاب کی شرح کی ہے تو بڑی ساری شرحیں اس کتاب کی ان ساری شروعات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے اور اس کتاب کو کتنی مقبولیت علماء کے درمیان حاصل ہوئی کہ لوگوں نے اس کتاب کی شرح کی اس کے درست دیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب مجھے توفیق دے رہا ہے کہ میں اس کتاب کی شرح کروں اور اس کا درس آپ لوگوں کے سامنے کروں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور اللہ رب ہمیں کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیع دامین وہ صلی اللہ علبینہ محمد و علاح و صاحب مین اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ